بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الصرف اولین الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے علم الصرف اولین آج سے ہم شروع کریں گے علم و صرف اس کو پڑھنا آخر اولین آخر آخری نہیں پڑھنا اس کو آخر ٹھیک ہے کہ آخری دو تسنیا کا سی گیا یہ آخر اولین آخر تو علم و صرف یہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے میرے پیچھے پیچھے پڑتا جائے گا ربی یسر واصر و تم لنا بلخیر وبی کنستاین یا فتح یا علیم ربی یسر ولا تور وطم ممل بل خیر وبی کا نستعین یا فتح و یا علیم ربی یَر ولاۃ عصر وطم ممل بل خیر وطمانہ بال خیر وب کا نستعین یا فتح و یا علیم اللہ یہ بسم اللہ الرحمن الحمۃ محمد صلی اللہ رسول کریم علم و صرف اب شروع ہو رہی ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے بہت امپورٹنٹ صرف کے حوالے سے سب سے پہلے حضرت نے ذکر کیا ہفت اقسام کا بیان ہفت اقسام کا بیان ہفت اقسام کے ہیں وہ ہیں جو سات قسمیں صرف کے اندر سات قسمیں آتی ہیں ہفت اقسام تو وہ ہے صحیح استو مثال استو و مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف صحیح ہوتا ہے صرف کے اندر مثال ہوتا ہے مذاف ہوتا ہے لفیف ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے محموظ ہوتا ہے اور اجوف ہوتا ہے یہ سات قسمیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے ہفت اقسام کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ عرب عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے کبھی حرفِ علت ہوتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں عرفِ علت کیا ہوتا ہے الف واؤ یا الف واؤ یا حرفِ علت کہلاتے ہیں واہ واہ واؤ الف یا کہہ دیں واہ تو عربی کے بعد کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ ہوتا ہے کبھی حمزہ آ رہا ہوتا ہے اور کبھی ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں ایک جنس کے دو حرف آتے ہیں اور کبھی کلمے میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی کبھی کلمے میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی بس اس اعتبار سے کل اسم و فیل چار قسم کے ہوئے اسم اور فیل چار قسم کے ہوئے ایک ہوا صحیح ایک ہوا محموس ایک ہوا معطل اور ایک ہوا مضاف صحیح محموس معطل معطل حرف علت والا اور مضاف اب ان کی تعریفات پڑھیں گے کہ یہ کہتے کسے ہیں کہتے ہیں صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو ہم نے پتا ہے حروف اصلیہ حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں جو فا لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں حروف اسلیہ کہلاتے ہیں فا لام کے علاوہ آتے ہیں وہ حروف زائد کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی یعنی حروف اصلیہ میں سے نہ تو کوئی حمزہ ہو نہ ہی کوئی حرف علت ہو نہ تو حمزہ ہو نہ حرف علت ہو اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں جیسے ذرا دیکھیں ذرا فعالا فعلی ذرا با تو زا را اور با اس میں سے کوئی بھی نہ حرف علت ہے نہ اس میں سے کوئی بھی حمزہ نہیں ہے اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہیں اس لیے یہ کیا کہلائے گا صحیح کہلائے گا باطرا با, با اس میں سے با اہسہ اور را کوئی بھی حرف علت نہیں کوئی بھی حمزہ نہیں کوئی بھی دو حرف ایک جنس کے نہیں تو یہ بھی کیا کہلائے گا یہ بھی کہلائے گا صحیح کہلائے گا رجول یہ بھی صحیح کہلائے گا جا فور یہ بھی صحیح کہلائے گا تو یہ ہے صحیح صحیح کا مطلب ہے جو ہر قسم کی بیماری سے بچا ہوا ہو حروف علت بھی نہ ہو ہمزہ بھی نہ ہو دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں آگے آ رہی ہے مثال محموس محموز کہتے ہیں محموز کسے کہتے ہیں مطلب ہوتا ہے حمزہ دیا ہوا محموز کا کیا مطلب ہے حمزہ دیا ہوا حمزہ سے ہے نا محموز حمزہ دیا ہوا کا مف... سے کیا محموز تو آپ خ... آپ کو سمجھ لیں محموز تو جس میں حمزہ آئے گا تو کہتے ہیں محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو یعنی حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک جو ہے نا حمزہ بھی آ جائے گا نا تو کیا بن جائے گا یہ کہلائے گا محموز کہلائے گا حروف اصلیہ میں سے حروف اصلیہ میں سے حروف زواید میں سے نہیں حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ آ جائے تو کیا کہ کہلائے گا محموظ کہلائے لائے گا اس کی تین قسم کی قسمیں ہیں اگر فا میں کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا اگر فاق میں کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا جیسے امارا یا امر دیکھیں امارا فا تو حمزہ آ گیا نا شروع میں فعلا فا اعلیٰ کے مقابلے میں اس کا کہیں گے کہ محموز الفا کہیں گے کیونکہ یہ فا کے مقابلے میں ہے امارا بروزن فا ٹھیک ہے اور امرن بروزن فعلن امرن بروزن فعلن تو یہ بھی آ گیا محموز الفا اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین جیسے بروزن فا علا تو یہ دیکھیں حمزہ کس کے مقابلے میں آیا عین کلمے کے مقابلے میں سالا تو یہ کیا کہلائے گا محموز العین یا رن رن یہ اس میں بھی کیا ہوگا فعلن علون فعلن تو یہ بھی کیا ہو جائے گا عین کلمے کے مقابلے میں آ گیا جب عین کلمے کے مقابلے میں آ گیا تو یہ بھی کہلائے گا محموز العین کہلائے گا اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز الام جیسے کر آ کر آ کر آ بروزن فعلا کر آ بروزن فعلا تو عین کلمے کے مقابلے میں لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ گیا تو یہ کیا گا محموز اللام کہلائے گا یا جزون جزون جزن. تو یہ کیا ہوگا یہ بھی آئین کلمے کے مقابلے میں ہے حمزہ تو یہ کہ کہلائے گا محموز اللام کہلائے گا ٹھیک ہے جی یہ اب آ نمبر تین موتل موتل کا مطلب ہے حرف علت دیا ہوا موتل حرف علت دیا ہوا یعنی جس کو علت ہو موطل موطل تو موطل آ گیا اب دیکھیے ذرا کہتے ہیں وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو کوئی حرف اصلی حرف علت ہوگا تو کیا کہلائے گا موطل کہلائے گا کوئی بھی اگر آ جائے تو کہتے ہیں اور حرف علت تین ہیں واؤ الیف, یا ان کا مجموعہ وائے ہے تینوں حروف اچھا جی تینوں حروف زما فتح کسرا کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں دیکھیں اگر الف کو یعنی فتح کو کھینچے زبر کو کھینچیں گے فتح کو کھینچیں گے تو کیا بنے گا الف فتح کو کھینچتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے الف ٹھیک ہے زما کو کھینچتے ہیں پیش کو کھینچے تو کیا بنتا ہے اور یا کسرا کو کھینچے تو کیا بنتا ہے یا ٹھیک ہے نا یہ اس میں ہوتا ہے کہ جی اب جیسے ہوتا بچوں کا تو پہلے علی، علی، حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او یہ تو خالص سکھایا جاتا ہے کہ جی حمزہ زبر آ پھر آگے قائدے میں آتا ہے کہ جی وہ لگا کے وہ کر کے تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جی حمزہ زیر اور اگر کوئی زیادہ لمبا کر دے حمزہ زبر آ تو دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ کھینچتے ہیں کہ تو کیا بن جائے گا الف کھینچ کے وہ بن جائے گا زبر کو کھینچا تو الف بن گیا اور اگر اس کو کھینچیں گے یا کو کھینچیں گے کثرہ کھینچیں گے تو یا بن جائے گی زماں کھینچیں گے تو واؤ بن جائے گا یعنی زمع کو کھینچنے سے واؤ اور فتح کو کھینچنے سے الف اور کثرا کو کھینچنے سے یا اسی واسطے واؤ کو اختِ ذمہ واؤ کو کیا کہتے ہیں اختِ ذمہ یعنی ذمہ کی بہن واؤو کیا کہتے ہیں اخت ذمہ کیونکہ ضم زم... واؤ کہاں کی... سے آیا تھا ضمّ کی وجہ سے آیا تھا نا اور الف کو اختِ فتح اور یا کو اختے کسرہ کہتے ہیں کہتے ہیں موتل کی پانچ قسمیں ہیں موتل کی پانچ قسمیں ہیں اور وہ اس طرح کے یا تو کلمہ میں حرف علت ایک ہوگا یا دو کی کتنی پانچ حرف علت ایک ہوگا یا دو ہوں گے عروف اسلحے کے مقابلے میں ایک حرف علت آئے گا یا دو ہوں گے جس میں ایک حرفِ علت ہو اس کی تین قسمیں ہیں. اگر ایک حرفِ علت تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں مطلف فا. فا جس کا فا کلمہ حرفِ علت ہو اگر فا کلمہ حرفِ علت ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مطلف جیسے وعدہ آدھا وعد آ نا واؤ آ نا فا کلمہ کے مقابلے میں تو یہ کیا کہہ لائے گا وا آدھا موطلفہ یسرا یہ بھی کیا لائے گا مطلف اس کو مثال کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مثال کہتے ہیں یہ رٹا لگانا ہے ٹکا کے رٹا لگانا ہے اس کو مثال کہتے ہیں معطل آئین جس کا عین کلمہ حرف علت ہو مطلع ع جس کا عین کلمہ حرف علت ہو جیسے کالا با کالا با اس کو اجوف کہتے ہیں مطلع ع جس کا عین کلمہ حرف علت ہو کالا اور با تو دیکھیں اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے حرف علت آ رہا ہے حرف علت آ رہا ہے نا حرف علت کالا اور با آپ کو نظر الف آ رہا ہے آپ کو نظر الف آ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں واو ہے کالا کے اندر واو ہے اور با کے اندر یا ہے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کالا اور با تو مطلع ع جس کا عین کلمہ حرف علت ہو تو اب کالا اور با میں الف نظر آ رہا ہے آپ کو تو نہیں ہے کالا کے اندر بلکہ واو حرف علت ہے اور با کے اندر یا حرف علت ہے جس کو کہتے ہیں اجوف کیسے مجھے پتہ چلا یہ آپ کو بھی انشاءاللہ شاء پتہ چل جائے گا لام جس کا لام کلمہ حرف علت ہو مطلام جس کا لام کلمہ حرف علت ہو جیسے کہ رماں اور ضب یون اور ضب یون تو رماں کے آخر میں کیا آ رہی ہے سمجھیں یہ الف ہے اس پہ کھڑی الف ہے نا کھڑی الف ہے کھڑی الف ہے لیکن اصل میں یہ یا ہے رما ٹھیک ہے تو معطلام جس کا لام کلمہ حرف علت ہو تو یہ اس پہ لام کلمے کے مقابلے میں یا ضبیون کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف اس کو ناقص کہتے ہیں اس وجہ کہتے ہیں ناک اب حرف علت جو آتے ہیں وہ الف نہیں آئے گا ان کے اندر یا واو آئے گا یا یا آئے گا الف نہیں آئے گا بلکہ کیا ہوگا واو ہوگا یا یا یا ہوگا تو پس اگر لام کلمہ واو ہے تو اس کو ناک واوی کہلائے گا اور یا تو ناک یائی ایسے ہی اجوف واوی اور اجوف یائی اگر عین کلمہ اجو... واو ہو واوی اگر این کلمہ یا ہو تو یائی اور اگر فا کلمہ فا کلمہ کیا ہو وا ہو تو مثالے واوی اور اگر یا ہو تو اس کا کہیں گے اس کیا کہیں گے مثالے یائی, گے مثالے یائی اتنا آپ نے یاد کرنا ہے اتنا یاد کرنا ہے بس اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے پتا ہونے چاہیے سارے تو یہ انشاءاللہ اللہ باقی پھر لفیف انشاءاللہ کل کریں گے یعنی دو عرف علت آئیں گے اور پھر آگے مذاف سلاسی اور مذافر بائی اور یہ ساری چیزیں اور یہ قاعدے ہیں اب ساری کی ساری آپ کو رٹے لگانے ہوں گے اس کے اگر واو کلمہ حرف علت ہو تو کیا ہوگا وہ وا بھی کہلائے گا اور جا کلمہ حرف علت ہو تو یائی کہلائے گا ٹھیک ہے نا تو واوی اور یائی کہلائے گا فا کے مقابلے میں آ جائے تو مثال واوی یا کے مقابلے فاق کے مقابلے میں یا آ جائے تو مثالے یائی این کلمے کے مقابلے میں واؤ آ جائے تو کیا آ جائے گا اجوف واوی یا آ جائے تو اجوف یائی لام کلمے کے مقابلے میں واؤ آ جائے تو ناقص واوی اگر یا آ جائے تو ناک یائی کہلائے گا پھر بڑی اس بڑی پیسے ہیں اجوق کو اجوق اج کیوں کہتے ہیں مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں لاں کیوں کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی بالکل بس ناقص ناقص ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی میں نے اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں اتنا پڑھا ہے اتنے فلسفہ پڑھا ہے صرف کا ہاں الف یہ ہوتے ہیں نا الف آتا نہیں ہے اور وہ بدل واؤ یا یا کو بدلتے ہیں واو یا یا کو بدلتے ہیں تو الف ہی بنتا ہے ہاں واؤ یا, یا کو بدلتے ہیں بعض ہوتا ہے تو آسانی کے لیے ہو جاتا ہے